کی گئی مگر بک نہ سکی ہم پر تقریباً پانچ لاکھ روپیہ قرض بھی ہے گھر میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے زیورات بھی ہیں کیا ہم پر زکات ہوگی اگر یہ دکان آپ نے تجارت کی غرض سے لی تھی جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی رقم پھسا دیتے ہیں تجارتی طور پر تو, تو مال تجارت اور اگر یہ تجارت کے طور پہ آپ نے نہیں لی دکان لگانے کے لیے سامان وغیرہ رکھ کر کو گو یا کوئی تجارت کے لیے آپ نے لی تو اگرچہ یہ دکان نہیں بیکی مگر آپ کی نیت پر اس کا انحصار ہے خالی دکان کے رکھنے سے زکات نہیں ہوگی